نبی پاک علیہ السلام کی مبارک عادتوں پر مدنی پھول لے رہے تھے اور آپ اپنی بات پوری کر لیجیے جو آپ بیان کر رہے تھے تو وہ صحابی رسول رضی ربیع تعالیٰ وہ نیا پھل لے کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو پھل پھل کو نوازتے اب وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پیسے فلاں کو دینے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرانے لگتے اور پھر اس کو قیمت ادا کر دی جاتی وہ ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان کے ساتھ اقائد عالم صلی اللہ, اللہ, صلی اللہ, اللہ تعالی وسلم اتنا شفقت بھرا اور اس طرح کا انداز تھا مسکرانے والا انداز ایک, ایک ایسا بھی پیارے اقاص و اسلام کے دربار میں فریڈم تھا صحابہ اکرام علی مردوان کو کہ یقیناً گریا و زاری کی محفل بھی ہوتی خوف خدا کا انداز بھی ہوتا لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ مسکراہٹیں بھی ہوتی ایک تفنن بھی ہوتا ایک مزاح بھی ہوتا بعض اوقات ایسے ہم اس موضوع پر ابھی پہنچے تھے کہ بعض اوقات جب کسی کا کوئی سٹیٹس ہو جاتا ہے تو فیملی والے بھی اس سے بات کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں ایک ایسا چہرہ بنا لیتا ہے انسان کے اس سے بندہ مسکراتے بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں برا نہ لگ جائے تو ہمیں اپنے آپ کو اتنا فلیکسیبل رکھنا چاہیے کہ ہم سے کوئی مسکرا کر بھی بات کر سکے ہم بھی کسی کو مسکرا کر رپلائی دیں الحمد للہ اللہ اللہ کرم کری دے چلا چلا اصل میں اس میں جو میری موٹی عقل میں جو بات آتی ہے نا وہ تو ایک انسان کا اپنا کردار ہونا ہی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مسکراتا رکھے صحیح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنا بھی اس طرح کے کچھ ارشاد ارشاداتا فرماتی کہ گھر دا دا میں میراکا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو ایک اخلاق کریمہ اور مسکراتے رہتے مسکرانے کا انداز ہوتا گھر میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے نا حجی تو آپ دیکھیں امیر اللہ سنت کی طبیعت میں مسکراہٹ ہے لیکن بات کرتے ہوئے آپ کو ایک حالانکہ کتنا فریڈم ہے باپا کی ذات میں لیکن ایک انسان کے اپنے عمل تقوا گاری اور اس کا ایک سٹیٹس ہوتا ہے جس کی اپنی ہیبت ہوتی ہے وہ, وہ, وہ, وہ چیز ہے نا وہ چیز گھر والوں پر بھی بازوں کا تاری رہتی ہے وہ چیز قریب رہنے والوں پر بھی تاری رہتی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی جو شفقت والا انداز تھا مگر صحبۂ کرام علیہ الدوان کی جو اس کے باوجود بھی جو کیفیات نگاہ نہ بلانا ہاں تو وہ کیفیات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا مگر یہاں یہی ہے کہ وہ خود وہ ذات جو ہے آکا صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ سے یہ اپنے لیے لے لے کہ وہ اپنے لیے یہ آرٹیفیشل جو روپ پیدا کرنے کی جو ترکیب ہوتی ہے نا مصنوعی روپ پیدا کیا جاتا ہے کہ لوگ مجھ سے بات کرتے ہیں ڈیریک کاپے تو پھر خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے تو اگر قدرتی طور پر بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان اس قدر اس کو اللہ کی رحمت سے بات ملی ہوئی ہوتی ہے کہ عام آدمی جیسے باپا کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ خود آپ کا بھی شاید اتفاق ہو کئیوں کا اتفاق ہوا ہوگا میں امیر ہے سنت اس لیے مثال دیتا ہوں کہ چونکہ ایک مرید کا ایک پیر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور پیر جو ہے نا یہ نائب رسول ہوتا ہے تو ایک سمجھانے کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ آپ سوتے جائیں میں امیر سونے سے یہ بات کروں گا یہ بات کروں گا بس یہ بات کروں گا لیکن جب جائیں گے تو بولتے یار اتنی باتیں کرنی لیجیے کچھ بات نہیں کر سکا کوئی بولی نہیں سکا تو یہ جو کیوں نہیں بول سکے آپ کیوں بات نہیں کر سکے حالانکہ طبیعت میں تو شفقت ہے طبیعت میں محبت ہے لیکن وہ شخصیت کا ایک اپنا ایک اثر ہوتا ہے جب اسے قریب جاتے ہیں تو اس کا ایک اپنا ایک اسپرچلٹی دہرا ہوتا ہے آدمی کاپتا ہے یار اللہ آخر کیسے نیک آدمی کو دیکھ کر آدمی روتا ہے گلوکار کو دیکھ کر جھومتا ہے ناکتا ہے لیکن نیک آدمی کو دیکھ کر روتا ہے تو یہ یہ چیزیں کیفیت کا آپ نے خوبصورت تذکرہ کیا ماشاءاللہ اب اس میں ایسے بات وہی ہو رہی تھی کہ دربار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کے بہت سارے پہلو ہیں اس میں جو یہ پہلو ہے اب نبی پاک علیہ اسلام کا بچوں کے ساتھ جو برتا رہا یار آکار عشاط و اسلام کا اپنی ازواج کے ساتھ جو برتا ہو رہا جو فیملی کا ایک سسٹم ہمیں نبی پاک علیہ اسلام کی سیرت میں نظر آتا ہے بعض اوقات جب کوئی انسان اپنی بیزی لائف گزارتا ہے کوئی بزنس میں بیزی ہوتا ہے کوئی جناب کسی کمیونٹی میں بڑا عہدہ مل جاتا ہے تو اب وہ یہ فیل کرتا ہے کہ اب فیملی کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور اب میں فیملی کے اندر بھی وہ آ کر اپنے آپ کو وہی لیڈر فیل کر رہا ہوتا ہے میں بڑا بزنس مین میں بڑا لیڈر تو کیا گھر میں جا کر بھی بدلا لیڈر ہی رہے یا گھر والا بن جائے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ اس طرح کا قول ملتا ہے کہ گھر میں یورو جیسے بچہ رہتا ہے اور باہر یورو جیسے مرد رہتا ہے کیا بات گھر میں بچوں کی طرح گھر میں بچوں کی طرح رہنا چاہیے گھر میں شفقت اور محبت کے ساتھ رہنا چاہیے کیا خوبصورت بات سبحان اللہ بلکہ وہ باپ آپ سوچئے کہ ایک وہ ہے کہ بعدوں کا تو بھی انداز ہوتا ہے نا ماں نے بیٹے کو مارا تو بیٹا باپ کر کہاں چلا جائے گا کے پاس پلنگ کی... نہیں پلنگ کے نیچے چلا گیا اے اے اے اے تو اب جب باپ گھر میں آئے گا تو وہ شفیق باپ ہوگا تو وہ پوچھے گا بچوں کی امی کو پوچھے گا تو وہ اشارہ کر کے بولے گی تو باپ کیا کرے گا مجھے <laughs> لگتا ہوا پلنگ کے نیچے چلا جائے گا تو بچہ کیا بولے گا اب وہ آپ کو امی نے مارا ہے <laughs> بچہ بچے والا بولے گا تو وہ بڑا بڑے والا بولے گا جبکہ وہ والد تو بچے پر شفقت کرنے کے لیے اس کے قریب گیا تو لیکن باپ اور بیٹے میں فرق تو ہوا نا دونوں پلنگ کے نیچے ہیں لیکن فرق ہے اسی बा... طرح بشریت میں بھی فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اپنی مثل سمجھنا بھی نہیں چاہیے یہ بچپن ہے اور بے وقوفی ہے تو یہ ایک سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہی کہ گھر میں مطلب مرد کو بچوں کی طرح رہنا چاہیے یہ تو خیر علوم ہے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے نقل کیا گھر میں بھی روپ جھاڑتا رہے گا تو گھر میں ایک اور روم جھاڑنے کے لیے بچے اوڑتے بچوں نے اڑتے روب جھاڑنا تو مر جان کے ہی نہیں تو باہر تو چلتا نہیں نا سب تو سارا اندر اتار دیتا گھر میں ویسے بندے کا نہیں ہونا چاہیے ورنہ امام یاسم و حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مشہور مثال ہے نا کہ امبی جان نے فرمایا کہ جاؤ امام صاحب سے پوچھ کر آؤ اس مسئلے کا کیا حال ہے تو اب امام میں آزم تھوڑی کو فرمائیں گے کہ میں دنیا میرے سے پوچھتی ہے میں کیسے امام صاحب سے پوچھنے جاؤں گھر گھر ہوتا ہے <laughs> <laughs> بات ہے اب امام صاحب چلے گئے مسجد میں مسجد کے امام کو وہ مسجد کے امام کا امام فرمایا کہ میری امی جان کو یہ مسئلہ درپیش ہے آپ اس کا جواب ارشاد فرما دیں تو اب امام صاحب تو کتاب میں اس طرح کا بیان ہے کہ امام صاحب نے کہا کہ حضور اب شرمندہ نہ کرے آپ فرما دے اس کا جواب کیا ہے میں آپ سے سن کر آپ کو ارض کر دیتا ہوں تو امام اعظم نے وہی ترقی بنائی مسجد کے امام نے جواب دے دیا گھر جا کر فرما دی ارض کر دی کہ امی جان مسجد کے امام سب نے یہ چاند فرمایا تو یہ گھر پہ آدمی کو نہیں اس طرح ہونا چاہیے ویسے خیر آپ فرما رہے ہو لیکن بعضوں کے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ باہر اس کی بڑی بات ہوتی ہے گھر میں کچھ اس سے بڑا اوسر ہوتا ہے تو وہ آپ کو شاید دا ہوگا کہ میں گھر میں یوں رہتا ہوں باقی گھر میں ہبا بھی نہیں نکلتی تو دوسرے افسر کو بھی سمجھا دیں دوسرا افسر کا یہ کہ اگر گھر کی عورت ایسی ہے جی کہ وہ مرد کو روپ پہ رکھنے کی کوئی ترقی نکالتی ہے تو اگر ایسی کو بیوی یا بچوں کی امی اگر کوئی ایسی ہے نا وہ اچھی عورت نہیں ہے چھی کہ جو اپنے شوہر کو روپ لینے کی کوشش کرے بلکہ عورت وہی نیک اور وہی اچھی جو اپنے شوہر کے ماتحت رہے اس کی اطاعت گزار رہے اس کی فرما بردار رہے اور اگر شوہر ظلم کرے تو اس پر صبر کرے اور زبان پر شکوہ شکایت نہ لائے اللہ تعالیٰ سے اجر پر نظر رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے اس کے صبر پر جنت نتافرمائے اور اس کا نکاح اللہ کرے کہ اس کا شوہر ہی ایسا نیک ہو hmm. کہ دونوں مل کر جنت میں رہیں کیا بات پہلے یہ میں ارض کر دوں گا مدنی چلیں گے ناظرین کو کہ رو اس طرح کہ شوہر زندگی میں تمنا کرے کہ کاش کی جنت میں تو ہی میری حور بن کے مل جائے کیا بات اور شوہر ایسا کردار ادا کرے کہ بیوی کہے کہ کاش کے جنت میں بھی مجھے آپ ہی کے ساتھ نکاح نصیب ہو جائے اور ہم دونوں ایک ساتھ جنت میں رہیں اب یہ دونوں ایک دوسرے کو متاثر کرنے میں زندگی نکل جائے گی ایسا کیا تو یہی کہتے چلو یہاں پھنس گیا ہوں ماں تو تم نہیں ہوگی یہ تو پس اپنے ہاتھوں پھنسائے کیا چیک کیا چیک کیا تھا ایسا کوئی نیک دیکھ کر تھوڑی شادی کی تھی اب تو ہو گئی نا سر اب ہو گئے تو تربیت کرے تربیت کرے رسالے گھر میں لے کے جائے اور مدنی چینل دکھاتا رہے اور سیدھی بات یہ ہے کہ شوہر اپنے کردار سے گھر میں جگہ بنا سکتا ہے صرف گفتگار سے نہیں بنا سکتا ہان اللہ ہان اللہ اب یہ فلکسیبلٹی کی مدد چلے گا ناظرین جو بات ہی نہ دیکھیے کتنی خوبصورتی ہے اسلام کی ایک طرف کی نہیں بات ہوئی دونوں طرف والوں کو سمجھایا گیا کہ شوہر گھر میں کس طرح رہے یہ بھی نبی پاک ساتھ اسلام کی سیرت سے مدنی پھول ملے اور پھر عورت کے لیے آکام اسلامیہ کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح رہے یار آپ فریڈم کی بات کر رہے ہیں نا اسلام کا فریڈم اسلام کا گھر کا خوبصورتی بتاؤں اسلام ایک بزرگ کا واقعہ ہے نہ میرے ذہن میں لگے میں کسد رہنا نہیں چاہتا کہ کیا ہے یا ہے مگر واقعہ ہے ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی ماں بیوا تھی دروازہ بجا تو وہ دروازے تک گئے دروازہ کھلا تو ایک مرد تھا سامنے اس نے کہا کہ میرا یہ نام ہے میں آپ کی امی جان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں ماں کا رشتہ لے کر ماں کے لیے ان کی ماں کے لیے اپنا رشتہ لے کر آئے تھے مگر وہ بزرگ تھے آپ بہت بڑے عالم وہ گھر میں گئے اور ماں کو کہا کہ فلاں کوئی شخص آیا ہے اور وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہے آپ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو مان نے کہا بیٹا مجھے نکاح نہیں کرنا وہ دروازے تک گئے وہ کہا کہ میری امی نکاح نہیں کرنا چاہتی ڈائریکٹ منع نہیں کیا نہیں وہ بھی چلے گئے وہ بھی چلے گئے ہمارے استاد سب ہمیں یہ واقعہ سناتے تھے हुँ. اور فرماتے تھے کہ یہ جو اہل علم طبقہ ہے نا یہ حقوق کو سمجھتا ہے کہ اس شخص کا یہ حق تھا हुँ. کہ وہ اپنا نکاح کا پیغام دے واہ ماں کا یہ حق تھا کہ قبول کرے یا نہ کرے اور یہ دونوں حقوق کو جانتے ہوئے جا کر ان کو یہ کہہ دے اپنے دروازے پر کوئی مجھے تیری ماں سے شادی کرنی ہے اور پھر ان موت توڑے منہ دے لیکن اسلام میں فریڈم ہے اسلام freedom freedom میں فریڈم آف ایکسپریشن جو فریڈم ہے فریڈم وتھ لمٹی حدود ہیں اس کے ساتھ آزادی ہے کسی مفکر نے کہا ہے کہ تم اپنا ہاتھ ہلانے میں آزاد ہو ہاتھ تمہارا ہے تم اپنے ہاتھ کو موو کرنے میں ہلانے میں آزاد ہو مگر تمہارے ہاتھ کے ہلنے کی آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے یا دوسری کی ناک شروع ہوتی ہے تو ہر ایک کی ایک لمیٹیشن ہے اس میں رہے انشاءاللہ مدینہ مدینہ مدینہ فریڈم کی جہاں بات ہوئی تو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو جو کھڑی ہو گئی تھی عورت اور اب یہ حضرت عبر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر بھی انہوں نے کلام کیا عورت عبر فاروق عدی اللہ جی تو آپ نے سنا نا اس بات کو یعنی خلیپت المسلمین ہیں لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کر سوال کرتے اسے جواب دیتے اگر آپ جواب پر جواب سنیے یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شان ہی کیا تھی بلکہ اس واقعے سے پہلے جی میں ایک واقعہ سناتا ہوں تو انشاءاللہ اس میں حسن پیدا ہو جائے گا یعنی آپ اس واقعے جو بھی وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت محبت اور الدا کی جو بات آپ کر رہے تھے ایک دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے تھے دیکھا تو عورتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی ان کی آواز بھی تھوڑی اونچی تھی یہ آکا کی شفقت تو محبت کے ایک عالم تھا تو جیسے ہی فاروق لودی اللہ تعالیٰ قریب آئے تو یہ خاموش ہو گئی تو اور آپ نے پھر اس طرح ارشاد فرمایا کہ تمہیں حیا نہیں آتی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز سے بات کر رہی تو جب میں آیا تو چپ ہو گئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فاروق لودی اللہ تعالیٰ عنو تمہاری شان تو یہ ہے یہ خلاص ارض کروں تمہاری شان تو یہ ہے کہ تم اس راستے سے گزرتے ہو شیتا اور راستہ بدل لو یہ پہلو فاروق اعظم کا سامنے رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی یہ کیفیت ان کا یہ پہلو اور عورتوں کا وہ خاموش ہو جانا یہ سامنے رہے مگر جب آپ امیر مومنین بنتے ہیں نا <coughs> تو آپ کی جو نرمی تھی نا وہ ہل میں تبدیل ہوئی تھی تو اس وقت مہر کا مسئلہ چلا اور اس کے کوئی اماؤنٹ کو فکس کرنے کی کوئی بات چلی تو ایک عورت نے اٹھ کر کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو مقید نہیں کیا اور اس کو محدود نہیں کیا تو آپ کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا دلیل دو انہوں نے قرآن کی آئے بیان کر دی اللہ اللہ یہ ہو گئے لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمال درجے کی بدلی سو دیکھیے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک عورت ایک مرد کی سلا کر رہی ہے اس طرح کا خلاصہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرض کر رہا ہوں یہ آپ کی بڑا پن تھا کہ یہ چیزیں تھیں اگر یہ چیزیں ہمارے ماحول میں آ جائے نا اگر بیوی بھی شوہر کو کوئی بات کام کی بتا دے نا تو قبول کر لے ایک دوسرے کی اگر ہم بات مانتے رہے گا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا ورنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں جی. پر سلسلہ لے کر بیٹھے ہی ہیں م'... ایک ادا مجھے آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے ایک بیان کے درمیان دل... دل... دل... ایک تو بیان کی ادا تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیان فرماتے واسط فرماتے تو انگلی سے اشارہ فرماتے ہیں تو جب بھی ہمارے کوئی اسلامی بھائی مبلکن بیان کریں تو بیان کے دوران جیسے ہی ہاتھ ہم ملاتے نا نہ یہ, یہ نہیں اگر انگلی سے اشارہ کریں گے نا اور نیت کریں گے میں سنت پر عمل کر رہا ہوں ان شاء اللہ آتا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو ادا کرنے کی برکت انشاءاللہ انگلی سے انشاءاللہ ایک یہ ہو گئی دوسرا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو مطلب یہ ایک انداز محدثین نے نقل کیا ہے کہ مختلف انداز ہے جب کوئی ایسی تعجب کی بات ہوتی تو ران پر ہاتھ شریف مان کے دینا پھر انگلی کے اشاروں سے بات سمجھانا hmm. کہ ہم یوں ہوں گے ہم یوں ہوں گے hmm. تو انگلی کے اشاروں سے بات سمجھانا کبھی hmm. اتھیلی کو یوں کر کے بات سمجھانا کبھی اتھیلی کو یوں کر کے بات سمجھانا کبھی اتھیلی پر دائیں ہا، بائیں ہاتھ کی اتھیلی پر اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا دے کر کوئی بات سرکی تو یہ مختلف ادائیں ہیں میرے آٹا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پڑھ لیں گے سمجھ لیں گے سیکھ لیں گے کریں گے تو مزے کو مزہ رہا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک علیہ صلاحت وسلام کی مبارک اداؤں کا تذکرہ بھی ہوا آپ کی کال بھی سلسلے میں شامل کریں گے آج کلام بھی سنیں گے اور صاحب ابھی مجھے اٹلی سے میسج آیا کیونکہ وہاں اس وقت بارہ بجے ہی ہیں تھوڑی دیر پہلے <surprised> کہ ہم بارہ مقامات پر ہم نے اجتماعی طور پر مدنی چینل دکھانے کی ترکیب بنائی ہے اور وہاں ہم جمع ہو کر مدنی چینل دکھائیں گے ماشاء اللہ ہمارے ذمہ دار نگران اسلامی بھائی کو اللہ سلامت کام کرتے ہیں اور اسلامی بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برکت آتا ہے ہمارا مدنی مشورہ جاری تھا اور سلسلے کے شروع میں میں نے آپ کا اعلان سن لیا تھا کہ وہ عمران کی بھی ترکیب آپ نے رکھنی ہے تو ہمارا مشورہ جاری تھا مدنی پھولوں پر ہماری ٹھیک ٹھاک بات چل رہی تھی لیکن ہمیشہ وقت لگتا مدنی مشورے میں تو تھوڑے دنوں لمحوں کے لیے میں حاضر ہو گیا ہوں کیا بات اللہ تعالیٰ آپ کے سلسلے کو سلامت رکھے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق کر دوں ایک ارضی ہے ہم آ چکے ہیں مندی چلے کہ نادرین آج رات ساری دنیا میں کوشش کر رہی ہے دعوت اسلامی کہ گناہوں سے بچ کر یہ رات گزاری جائے اور یہ رات بالخصوص ہمیں توبہ کرنی چاہیے کیونکہ یقینا جہاں ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں وہاں گناہوں کا ایک سیلاب بھی جاری ہے نگران شورا ہمارے درمیان ہے حاجی صاحب سے ارض کریں گے ہمیں توبہ بھی کروائیں کئی ملکوں میں نیا سال شروع ہو چکا ہے چاہے وہ اسوی سال ہے اور کئی ملکوں میں ہونے والا ہے تو ہم آئیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر میرے مدری چل کے ناظرین میں سے کوئی ایسے اسلامی بھائی مدری چل کے ناظرین ہیں جو ابھی تک کسی پیر صاحب سے مرید نہیں ہیں موقع بڑا اچھا ہے قادری اطاری سلسلے میں داخل ہو جائیں امیر اللہ سنت کے ذریعے غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہو جائیں انشاءاللہ. اور اگر کوئی ایسے مدریسل کے ناظرین ہے جو کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں آپ چاہے تو امیر اللہ سنت سے طالب ہو جائیں آپ اپنے پیر صاحب سے ہی مرید رہیں گے فیضانِ اطار بھی جاری ہو جائے گا نگرانی شرح سے عرض ہے ہمیں توبہ بھی کرا دے اور قادری اطار سلسلے میں داخل بھی فرما دے لا الہ الا اللہ, اللہ حمد ال رسول اللہ, محمد اللہ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے اپنے تمام, تمام پچھلے, پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ شریف پر چلوں گا مرید ہوتا ہوں میں خاندان خاندان علیشان عالی شان اود ریادری رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور گو پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب جناب غوث مریدوں میں مریدوں میں قبول فرما اور مجھے سیامت کے دن قیامت غلاموں میں دنیا عشقہ نے میلاد اگر ابھی تک اپنے مکان کو اپنے گھروں کو نہیں سجایا تو برائے کرم بس آقا کا میلاد آنے والا ہے سجا لیجئے اپنے ظاہر کو بھی سجا لیں ایک کاش ہم اپنے باتین کو بھی سجائیں اپنے گھر کو سجائیں اپنے محلے کو سجائیں, محلے کو سجائیں۔ ایک شیر سنوں گا ناٹخا سے پہلے ہم آپ سے ایک شیر سنیں گے پھول جیسے آکا بلکہ پھولوں کی تو کوئی مثال ہی نہیں نبی پاک کے سامنے کوئی ایسا شیر سنائیے کچھ آزمائش بھی تو ہونی چلے جس میں پھول لفظ آتا ہمیں آزمائش کے قابل نہیں ایسا چلے ویسے سنا دیں پھول پیارے آکا کی پیاری پیاری اداؤں کا تذکرہ ہے تو کوئی ایسا شیر سنا دیجیے جس میں پھول آتا ترک میں سنانا ایسا ہم سن الحبی صلی تعالیٰ محمد صلی اللہ ہو بار گیران سے خجل دو بار گناہ سے خجل دو شیر للہ میری ناش ہو اے جان چمنجھو میری ناش ہو اے جان چمنجو لب پھو اتنا مشکل شیر پڑھ دیا ہے سب آپ سلائی کا سول لانا بھی بتائیں شیر میں شیر اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر ہے واہ واہ واہ ذکر رضا بھی ہے اور قبر و آخرت کا بھی ذکر کیا ہے بات احساس بھی ہے احتساب بھی ہے اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے دعا بھی ہے التجا بھی ہے بہت کچھ ہے شہر کے اندر کہ تمنا بھی ہے اعلی حضرت کے عجزی اور انکساری بھی ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ ہو یعنی اعلی حضرت کے انکساری ہے ہم اپنے اوپر لیتے رہیں کہ میں گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں है है کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں گناوں کے بوجھ تلے بوجھ اٹھائے میرا انتقال ہو جائے اور جب میرے جنازے کو میرے عزیز اٹھائے تو میرے گنا کے بوجھ سے ان کے کندھوں میں درد نہ ہو جائے ان کے کندھوں میں تکلیف نہ ہو جائے ہو بار گنا ہو بار گنا سے نہ خجل, نا خجل है है دوش عزیز میرے عزیزوں کے جو کندے ہیں دوش ہیں یہ میرے گناہ کے بوجھ سے خجل نہ ہو خجل نہ ہو جائے ان کو تکلیف دا. نہ ہو آقا للہ میری ناش ہو مرنے کے بعد ایسا کر دو اے کہ وہ پھول کی طرح ہو جائے ہلکی پھول ہلکی پھول کی ہو جائے کہ تنکا بھی ہمارے God bless ماننا ہے کہ میرا جب جنازہ اٹھے تو پیر کے کندھے پر اٹھا کاش ان کے کندھوں پر بھی بوجھ نہ پائے دوش نام ہو رہ چ کلی کوہرتن زہرتن عربی ہے اور اس کی اردو کلی ہے یہی ہے لیکن اعلی حضرت نے زہراہ کلی یہ تفسیر ہے جیسے مدنی مدینے والے ہی مدنی ہے تو مدنی مدینے والے تو زہراہ کلی جس میں اعلیٰ کی یہ تحسین کلام کلام کا حسن ہے کہ ایک لفظ دوسرے لفظ کی ہی تفسیر بیان کر رہا ہوتا تو زاہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول یہ شعر سنا کیونکہ صحابہ کلام کا بھی ذکر ہوا یقین اہل بیت بھی ہی میں ہیں تو ایک مجموعی طور پر ذکر ہو گیا میں اگر اجازت ہوتا اب جو شعر مجھے سننا تھا وہ سن وہ تیرے خلق کو حق نے تیری خلق کو حق اضیب کہا تیری خلق کو حق جبھی تیری خلق کو حق جبھی جا رہ ادیب کہا تیری خلق کو ہن جدی کرنے جب نیا جوتا ہوا تاشاد ہوا ہے شاہ تیرے خالی کے حس دو پرسمت پوسنو آتا سدا جی کھا جیانداز السلام علیکم وعلیکم السلام کا دل خوش ہو باقی سارے منہ دیکھتے رہیں گے چلے بھائی بہت شکریہ السلام علیکم السلام اللہ, اللہ وبرکاتہ آمین آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے کہیں نہیں جانا آج جا آپ نے مدنی چینل کے ساتھ ہی وقت گزارنا ہے اور ماشاءاللہ سیران شعلہ کے مدنی پھول بھی آپ نے حاصل کیا